کہے کہ را دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنی آئے جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں آ ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں بے شک انہوں نے اپ انجان نقصان میں ڈالیں اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے